ٹرین میں اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے تو وہ کیا کرے تو آپ نے ٹرین نے ہمامام بھی تو دیکھا ہوگا ہاں تو ہمام میں گھس کر کے غسل فرما لیجئے آپ اور اگر وہاں حمام میں غسل کرنے کا موقع نہ ہو پانی نہ ملے تو کسی اسٹیشن کی خدمات پھر حاصل کریں کہ وہاں تو غسل خانے ہوتے اور وہ بھی اگر نہ ملے اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پک لی جائے چونکہ پانی کے ہوتے ہوئے تیم کیا جا رہا ہے اس لیے اعلی حضرت فاضل بریلی کا یہ ہے جو امام محمد امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر فتوا کہ وہ ایسی صورت میں کہ پانی کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی صورت بنی کہ نماز کا وقت جا رہا اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو اس نماز کو پڑھنے سے وہ گناہگار نہیں ہوگا نماز کے چھوڑنے کا لیکن اپنے منزل مقصود پر جا کر اس نماز کو وہ لوٹائے گا